رسول تو پہلا حصہ ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر ہے تو ظہور مہدی کے سلسلے میں جو ہے وہ باتیں وہ پہلے جو ہے وہ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ اس کو اسی ترتیب سے بیان کریں گے سب سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ان کا نام و نصب ان کا حلیہ پھر ان کے آنے سے قبل کی علامات وہ کب آئیں گے اس کی علامات جو رسول اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمائی ان کو بیان کیا جائے گا پھر ان کی کیفیت کہ وہ ظاہر کیسے اور کب اور کہاں ہوں گے اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا اس کے بعد مہدی کے جو اپنی زندگی کی کیفیت ہے کہ ظہور کے بعد وہ کس طرح اسلام کو غالب کریں گے اس کی کیفیت کیا ہے ان کا جہاد کیا ہے ان کی جنگیں کس کس کے ساتھ ہیں اور کیسے اسلام کا غلبہ ہوگا کون ان کا حامی ہے کون ان کا مخالف ہے یہ بیان کر کے ان کے ممزادات ان کی خصوصیات حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کو کیا خصوصیت حاصل ہوگی یا اس ان کے زمانے کو کیا کیا اہمیت اور کیا صفات حاصل ہیں پھر ان کی کتنی عمر ہوگی اور وہ جو ہے حیث عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ کتنا عرصہ رہیں گے اور ان کی وفات کب اور کہاں ہوگی اور ان کا جنازہ کون پڑھائے گا اور ان کی تدفین کہاں ہوگی تمام احادیث کو بیان کیا جائے گا زور مہدی کے سلسلے میں ان کا نام رسول اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر سنن ابن ماجہ کی احادیث میں کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی کنیت یعنی ان کے بیٹے کے نام سے ان کو ابو عبداللہ کے نام سے پکارا جائے اصل نام ان کا بنیادی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یو واقعی اس اسمی ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا محمد نام ہو. والد کا نام بھی عبداللہ یو واقعی ابھی ہی اس میں ابھی ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام جیسا ہوگا محمد بن عبداللہ القاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دو لقب حدیث میں ارشاد فرمائے کہ ان کا نام ان کا لقب المہدی اور الجابر ہوگا تو اب پورا نام یہ بنتا ہے اب و عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الماہ الجابر القاب کے ساتھ اور نسب میں وہ خاندان بن حاشم سے تعلق رکھتے ہوں گے ہاشمی النسل ہیں قریشی ہیں اور مدینہ منورہ کے رہنے والے پوری دنیا میں ہیں مکہ میں ہیں وہارا میں ہیں ہندوستان میں ہیں وہ مدینہ کے رہنے والے ہاشمی ہوں گے تو ان کی سیرت لکھنے والوں نے جو ان کا مکمل نام کنیت نام ولدیت القاب نصب اور ان کے علاقے کے ساتھ لکھا ہے وہ اب یوں بنے گا ابو عبداللہ محمد بن عبد اللہ المہدی الجابر الحاشمی المدنی مدینہ کے رہنے والے ابو عبداللہ کنیت محمد نام عبداللہ بلدیت المہدی اور الجابر القاب اور الحاشمی نسب اور المدنی علاق محمد ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المحدی الجابر الحاشمی المدنی رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو القاب ارشاد فرمائے ہیں ان کا معنی سمجھ لیں دو لقب ال مہدی کا مانا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص ہدایت لے کر آنے والی شخصیت اللہ جلال کی طرف سے ایک خاص ہدایت لے کر آنے والی شخصیت چونکہ مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جلال ایک خاص وصف دے کر ایک خاص عہدہ اور مقام دے کر بھیجیں گے اس حوالے سے کہ ان کا نام مہدی ہے ورنہ المہدی اس عنوان سے ہدایت کی نسبت سے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں دی ہیں حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی اللہ جاندیم مہدیہ لیکن یہ ایک خاص وصف ہے اور یہیں جو ہے وہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ المہدی جو ہے یہ لقب کے ساتھ ساتھ ان کا عہدہ بھی ہے یہ ان کا مقام بھی ہے المہدبیت کیا مقام ہے اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ جلال نے عطائی طور پر کچھ کچھ منصب ایسے ہیں جن کو اللہ انتخاب کرتے ہیں اور کچھ منصب ایسے ہیں جن کو مخلوق ریاضت سے جد سے حاصل کرتی ہے اسلام میں معروف چار مقام نبوت صدیقیت شہادت اور صالحیت جو اللہ کسی کو مقام عطا کرتے ہیں کسی کو اللہ نے نبی بنایا وہ مقام نبوت پہ فائز کسی کو مقام صدیقیت دیا وہ صدیق بنے کسی کو مقام شہادت دیا وہ شہید بنا مقام صالحیت دیا وہ صالح بنا اللہ اشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں مجھ سے یہ دعا کیا کرو سرات اے, اے اللہ ہمیں سراۃ مستقیم دکھا اور سراۃ مستقیم کیا ہے سراۃ اے اللہ تیرے ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا کن پر انعام کیا اولا اکلدینہ پانچویں پارا سورہ نساء اُلَائِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِكَ وَالصَّالِحِمَ نبیوں پر صدقین پر شہداء پر اور یہ چار بڑے مقام مقام مہدبیت جو ہے مہدی ہونا یہ مقام دو مقاموں کے بعد اور دو مقاموں سے پہلے ہے مقام نبوت کے بعد اور مقام صحابیت کے صدیقیت کے بعد شہادت اور صالحیت سے پہلے یعنی المحدی ہونا یہ نبوت اور صحابیت کے بعد بڑا مرتبہ ہے شہادت اور صالحیت اس کے بعد آتا ہے مقام مہدی ہونا مہدبیت پر فائز ہونا مقام نبوت اور مقام صحابیت کے بعد ہے اور شہادت و صالحیت سے پہلے ہے دنیا بھر کے تمام شہادہ سے زیادہ درجہ مقام مادبیت کا ہے اور دنیا بھر کے ولایت اولیاء سے زیادہ درجہ مقام مادیت کا ہے ولایت سے اونچا صالحیت سے اونچا شہادت سے اونچا مقام مادبیت نبوت اور صحابیت کے بعد یہ المہدی یہ, یہ لقب کے ساتھ ساتھ ان کے اس عہدے کی پہچان بھی ہے کہ وہ المہدی عہدے پر فائز ہیں خاص طور پر المہدی دوسرا لقب ان کا تھا الجابر الجابر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث آئی خود حضور اسلام نے ارشاد فرمایا الجابر يجبر امہ جابر کے دو معنی ہیں ہم اردو میں جب جابر کہتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک معنی آتا ہے جابر سخت ظالم کے معنی میں کہ فلاں بڑا ظالم اور جابر حکمران جب کہ عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں جابر کے دو معنی ہیں اور یہ دونوں معنی حضرت مہادی رضی اللہ عنہ کے لقب کے ساتھ منتبک ہوتے ہیں دونوں معنی ایک معنی معروف جس کو آپ اور ہم جانتے ہیں اردو میں کسی کا سخت گیر ہونا ظلم نہیں کسی کا شدید ہونا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں آئیں گے تو ان کو دو دو طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا سب سے پہلے ان کا سامنا ہوگا مقابلے میں کفر کا تو وہ کافروں کے لیے جابر ہیں یعنی سخت گیر ہیں اور احکام الہیہ میں حدود اللہ میں وہ نرم نہیں ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں وہ نرم نہیں ہے جس طرح حت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کانا وقافن کتاب اللہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے اور دین کو انتہائی سختی کے ساتھ دنیا میں نافذ کرنے والے تھے جس میں کوئی رو رعایت کسی کی نہیں ہے وہ اس زمن میں جابر ہیں کہ وہ کافروں کے لیے جابر ہیں اور دین کو دنیا میں زمین میں نافذ کرنے میں سخت ہیں اور یہ اچھا یہ جابر ظلم اور تشدد کے معنی میں نہیں سختی اور پابندی کے معنی میں دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اس کا معنی الجابر الدیجبرعماں کہ جابر کے دوسرے معنی عربی ڈکشنری اور گرامر لغت میں یوں آتے ہیں کہ جابر الجبیرا سے ہے جیم با اور را ایک ہوتا ہے ال الجبر اور ایک ہے الجبر جبر اور جبر میں فرق ہے یہ الجابر الجبیرا سے ہے جس کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے جو پٹی یا جو لکڑی باندھی جاتی ہے عربی زبان میں اس کو جبیرہ کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں جب مسئلہ آتا ہے وضو کرنے کا کہ جس آدمی کو چوٹ لگی ہو ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس نے وہاں پٹی باندھی ہو یا ڈاکٹر پہلوان جو ہے وہ ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں جس کے اوپر پٹی ہوتی ہے اور جب ہڈی جڑتی ہے تو وہ خود نرم ہو جاتی ہے اس کو عربی زبان میں جابر جبیرہ کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں الجبیرہ کے نام سے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اس شخص کے لیے اس جگہ کو دھونا ضروری نہیں وہ اس کے اوپر مسا کر لے جبیرہ کے اوپر تو اس کا وزو اور نماز ادا ہو جائے الجبیرہ تو الجابر کے معنی جو ان کا لقب ہے اس کے معنی یہ ہوئے ایک معنی کے کافر کے لیے شخص دوسرے معنی کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے اور یقیناً حضرت مادی رضی اللہ تعالی عنہ جن حالات میں اس امت میں وارد ہوں گے اور ظاہر ہوں گے وہ ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی منتشر امت کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی حالت کو سماریں گے بکھری ہوئی چیز کو توڑ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا بکھری ہوئی امت کو جوڑنے والا منتشر چیز کو منظم کرنے والا الجابر ہوتا تو اعتمادی رضی اللہ بالیقین ایک ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ بکھری ہوئی امت کو اس کے بازو کو درست کر کے قوت بازو بنا کر اپنے بازو کے ذریعے جہاد کے ذریعے دین کو دنیا میں نافذ کریں گے تو بکھری ہوئی امت کو کے احوال کو درست کرنا اس اس عنوان سے الجابر ان کا لقب بالکل درست ہے اگلی بات ہے ان کے نصب کی کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے نام میں جس طرح آیا کہ یہ اللہ خاندان نبوت سے تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری نسل سے ہیں اور میری نسل سے ایسے ہیں کہ فاطمہ سے اور فاطمہ کے بعد وہ حت حسن سے ہوں فاطمہ کے دو بیٹے ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حسنی کہلائے اور ایک حضرت رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جو کہلائے. حضرت علی رضی کہعال عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کرتے کہ وہ کھیل رہے ہیں ابو دا شریف کی حدیث ہے نظورا ابن ہوں الحسن حت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن کی صلب سے ان کی نسل سے اللہ اس شخص کو پیدا کریں گے جو المہدی ہوگا اور جس کے ذریعے اسلام کا غلبہ آئے ابو شروع شریف میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ معنی تو وہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اور خاندان نبوت ہاشم ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک اور فضیلت ارشاد فرمائی بڑی فضیلت دیکھیے سید ہونا بہت بڑی فضیلت ہے ہاشمی اور قریشی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے لیکن آج اگر کوئی سید کوئی ہاشمی کوئی قریشی یہ کہہ دے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں تو آپ مان لیں گے اہل بیت میں سے ہونا یہ ایک ایک ایک, ایک الگ شان ایک الگ فضیلت ہے اہل بیت کو جو فضائل جو فضیلتیں اللہ جل جلال نے عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کو نہیں خواہ سید ہو خواہ وہ ہاشمی ہو اہل بیت ہونا اور ہے اور ہاشمی اور قریشی اس خاندان سے ہونا یہ اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہاشمی النسل تو ہیں قریشی ہیں خاندان نبوت سے تعلق ہے میری آل اور میری اولاد سے ہیں حسنی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں اس کے ساتھ اللہ نے ان کو ایک اور فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو وہی فضیلت عطا کی ہے ان کا وہی درچہ ہے وہی مقام ہے جو اہل بیت کا ہے جو فضیلت اللہ جلال نے اہل بیت کو دی اہل بیت کون حضور علیہ وسلم کی ازواج بیوی بی نبی کریم صلی اللہ وسلم کی اولاد جو جو رسول کے گھرانے کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جو فضیلت حاصل تھی خاص گھرانہ خاص نبوت کا گھر نبوت کی اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اللہ نے ان کو جو فضیلتیں عطا فرمائی تھیں جو احکام ان کے ہیں وہی احکام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنہ نے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ المہدی منا من اہل البیت مہدی ہم میں سے تو ہیں ہمارے خاندان سے من اہل البیت اہل بیت میں سے بھی ہیں اللہ نے ان کو وہ فضیلت بھی عطا کی ہے اور ان کے حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ حدیث میں ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے ان تمام تفصیلات کے ساتھ کہ وہ ہشم النسل ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دراز قد کے ہیں اور ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا مضبوط جسم کے مالک ہوں گے اور روشن اور کھلی پیشانی والے ہوں گے اور اجلل جبہ اقن العنف کھڑی ناک والے ہوں گے اور فی السا نہیںشی ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی تھوڑی سی لکنت جو ایپ نہیں اپنی بات کرتے وقت وہ کبھی کبھی اپنے ان کی زبان جو ہے وہ رک جایا کرے گی جس سے وہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے اپنی بات کو روک دیا کریں گے اور اپنی بات کو جاری رکھنے کے لیے جو ہے ان کو تھوڑا تھوڑا سا مشقت اٹھانا پڑے یعنی زبان میں تھوڑی سی لک تھ ہوگی یہ ان کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آ, ابو دود شریف میں یہ حدیث ہے اس نے اپنے کی ایک طویل حدیث میں موجود ہے. یہ حیرت مہدی رضی اللہ عنہ کا نام ان کا نسب اور ان کا حلیہ علاقہ جیسا عرض کیا کہ وہ مدینہ کے ہاشمیوں میں سے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے حدیث شریف کی کتاب نور الابصار ہے جس میں یہ ایک اثر نقل کیا گیا ہے مدینہ کے قریب ایک بستی جس کا نام القرآ یا الکریم آیا ہے اس بستی کے رہنے والے ہوں گے القرعہ یا یہ الکریم اعتمادی رضی اللہ تعالی عنہ کن حالات میں آئیں گے کچھ ان کے آنے سے قبل کی علامات اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دلچسپ بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے آج کے جدید زمانہ میں جب کسی کا اتنا تفصیلی حالت معلوم ہو اس کا نام والد کا نام علاقے کا نام قبیلے کا نام اور رنگ و نسل ہولیہ کد وکامت آنکھوں کا رنگ اور پیشانی اور ناک اتنی تفصیلی خبر اگر حدیث شریف میں موجود ہے تو یہود یا کفر جو ہے وہ اس سے غافل نہیں تھے ان احادیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے کچھ عرصہ قبل ایسے آدمی کی تلاش شروع کی جو آ کر اسلام کے غلبے کا سبب بن سکتا ہے اور کفر کے توڑنے کا سبب بن سکتا ہے پوری محنت کے ساتھ میدان میں اترے اور اس نام اس حلیہ اس قد و کامت کی تلاش شروع کی ڈیٹا موجود ہے کمپیوٹر موجود ہیں روابط موجود ہیں حکومتیں ان کے انڈر ہیں تو اللہ جلال نے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کا بڑا ہی اچھا طریقہ کیا ایک طریقہ ہے ایک ایک ذریعہ ہے ان کا ان کا نام اور ان کا نصب وہ کیسے وہ اس طرح کہ ان کا نام کیا ہے محمد بن عبداللہ اور خاندان بنواش جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ہاشمی ہیں اور مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں تو بڑی آسانی سے ایسا شخص مل جانا چاہیے تھا کفر کو جنہوں نے اس کی تلاش شروع کی اس کو پہلے ہی ختم کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے تو انتہائی تلاش کے باوجود ایسا شخص نہیں ملا وجہ وجہ نام و نصب ہے کہ محمد بن عبداللہ نام ہو ہاشمی النسل ہو مدینہ اور مدینہ کے متصل آبادیوں کے رہنے والا ہو اللہ جلال نے یہ انتظام فرمایا کہ ہاشمیوں میں عربوں میں بالخصوص ہر دوسرا تیسرا شخص محمد بن عبداللہ اس نام کو اتنا عام کر دیا گیا عرب میں آپ کسی سے پوچھیں تو دوسرا تیسرا شخص محمد بن عبداللہ اللہ دو تین نام بہت زیادہ ہیں اور ہاشمیوں میں تو آل نبوت میں تو یہ نام ویسے تو رپورٹ کے مطابق محمد بن عبد اللہ ہاشمی ہو اور مدینہ کے قریب آبادیوں کے رہنے والے ہوں ایسے شخص کو کی جب فرست جو ہے وہ الگ کی گئی تو ہزاروں آدمی اس نام کے سکرین پہ آ گئے اب کس نام کی اور کس آدمی کی جو ہے وہ اس کا پیچھا کیا جائے اس کو ٹریس کیا جائے ہزاروں آدمی محمد بن عبداللہ ہیں اور ہاشمی النسل ہیں وہاں کے رہنے والے ہاشمیوں میں محمد بن عبداللہ ہزاروں تھا اور دوسری حفاظت کی سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے کہ رسول اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ جلال نے ان کو جو اوصاف عطا کرنے ہیں وہ ایمان نیکی تقوی اور تہارت کے بعد کہ ان میں ایک فاتح جیسی جو ہے صفات موجود ہوں ایک عقل مند حکمران جیسی صفات موجود ہوں اور زمانے بھر کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ جتنی صلاحیتیں ہیں اللہ زلجلال ان کو پہلے سے عطا نہیں کریں گے وہ ایک, اہ اہ اہ ایک عام مسلمان نیک پاکیزہ سوچ رکھنے والے انسان ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ ان کو ایک رات میں اس مقام پر فائز کر کے یہ ساری صلاحیتیں ان کی شخصیت میں اللہ تبارک وطالیہ اپنی جناب سے اپنی قدرت سے ان کو ایک رات میں عطا کر دیں گے اس سے پہلے کسی اور کو تو کیا خود محمد بن عبداللہ جس نے کل مہدی ہونا ہے اس کو آج پتہ نہیں کہ کل میں اس منصب پر فائز کیا جاؤں حدیث کیا ہے وہ حدیث جو پہلے اہل بیت والی پڑی وہی حدیث مکمل یہ ہے المہدی من من اہل البعت یق اللہ فی الطن اللہ حضلجلال ان کو ایک رات میں یہ تمام اوصاف ہو اور یہ صفات ودیت کر دیں گے اس سے پہلے کسی کو علم نہیں کائنات میں دنیا میں اور خود جو محمد بن عبداللہ ہوں گے آج وہ ایک عام مسلمان کی شکل میں ہیں مومن ہیں پرہیزگار ہیں متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں شاید وہ آج خود اس انتظار میں ہوں کہ کل کوئی مہدی آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو رات کو مہدویت کے مقام پر فائز کر دیں اور وہ تمام صلاحیتیں اور او صاف اللہ سلجلال ان کو ایک رات میں بدیت کر دیں ان کی ذات میں اتار دیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات قادر و مقتدر ہے اور حدیث شریف میں اس کی تصریح موجود ایک اہم بات کہ مہدی کو جب ہم کہتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں ہم دو لفظ لگاتے ہیں ایک لفظ جو ہے وہ الامام ہے اور ایک لفظ رضی اللہ تعالیٰ امام تو لازم کے جو آ کے خلافت کو قائم کرے اور جو آ کر جو ہے لوگوں کا سیاسی امام ہو تو اس کو امام ہی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انہوں نے ایک نماز پہلی پڑھانی ہے اور اس نماز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے مقتدی ہوں گے تو اس نسبت سے بھی ان کو امام کہتے ہیں کہ دنیا میں اس اس اس امت میں سے ایسا امتی جس کے پیچھے ایک نبی نماز پڑھے وہ امام اس لحاظ سے ان کو امام کہا جاتا ہے اس اس امت کو اللہ نے یہ سرپر یہ یہ آ آ جو ہے فضیلتا کی ہے خود حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں مجھے آپ کی ابتدا کا حکم دیا گیا ہے آپ نماز نماز پڑھائیے تقریبت اللہ الامہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اس امت کے ایک فرد کے پیچھے کل کا ایک نبی جو ہے وہ نماز پڑھے اس لیے ان کو امام کہا سیاسی امام بھی اور یہ خاص امام اور رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے لیے کہنا جو ہے وہ مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے اس لیے کہ ترزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہنے کی شرطیں ہیں ہم کس کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری شرطیں مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری آتے ہیں اس کی تین شرطیں ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کے ایمان پر گواہی موجود ہو اس کا ایمان لانا آ آ دلیل قوی سے ثابت پھر ایمان پر زندگی گزارنا ثابت ہو اور ایمان پر موت ثابت جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں ان کے امام ان کے ایمان کی گواہی رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ایمان پر رہنا ثابت ہے اور ایمان پر موت ثابت اور اس سے ہٹ کر ان کو اللہ نے خود رضی اللہ عنہ و کہہ دیا تو حت ماہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان قرآن حدیث سے ثابت ہے ایمان پر ان کا رہنا ایمان کے لیے اسلام کے لیے قربانیاں اور جہاد کرنا یہ ثابت ہے ایمان پر موت اور جنازہ چونکہ خود عیسی علیہ السلام پڑھائیں گے تو ایمان کی ایمان پر جو ہے وہ موت بھی ثابت ہے لہٰذا ان پر اکترضی کی شرائط موجود ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا مناسب